جنت البقی میں بہت بری بات ہے یہ میت کا دفن ہونا بہت بڑے ثواب کا کام اعلی حضرت فاضل بریلوی نے سارے مسئلے کو ایک شیر میں یوں بن کر دیا کہ تائبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی سمجھے اچھا وہاں جس کا انتقال ہو تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا سب زمین تباہ ہو جائے ازاز ذیل اتل اردو ذل زالا و اخرجت ال اردو افقالا و انسان مال سارا دنیا اور آسمان کا نظام درم برم سب کا سب جناب زیر و زبر ہو جائے اس کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی قبر میں سے نکلوں گا اور میرے ساتھ صدیق قبر اور فاروق آزم ہوں گے پھر ہم جنت البقی جائیں گے اور جنت البقی جانے کے بعد اب اہل بقی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ قبر سے اٹھائے جائیں آج کل کا جو نظام ہے آپ کو تعجب ہوگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنت معلہ مکہ شریف کا قبرستان ایک اونچا ٹیلہ بنا ہوا یعنی پہاڑ اور اس کے اوپر پیسس میں جیسے فلیڈ بنتے ہیں ایسے قبریں بنی ہوئی ایک سے ایک دیوار ملی ہوئی جیسے بلاک ہوتے ہیں نا یہ قبریں بنی ہوئی یہ سب قبریں بنی ہوئی ہیں جتنے حاجی حج میں انتقال کرتے ان کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور ڈالنے کے بعد میں اس میں ایک پاؤڈر ڈال دیتے ہیں کیمیکل تاکہ جلدی سے جلدی گڑ جائے سڑ جائے اور ہڈیوں میں وہ ہو جائے سب جب ہڈی بن جائے سڑ جائے اب کیا ہوتا ہے کہ جب حج کا موسم ختم ہو جائے اور دیکھ لیا جاتا ان کے پر ٹائم ٹیبل ہے کہ اتنے دن میں ہڈیاں بن جائیں ساری ہڈیوں کو نکال کر ایک کنویں میں ڈال دیا جاتا اور دوبارہ پھر وہی قبریں وہاں بنا دی جاتی اسی طریقے سے جنت البکی میں بھی جہاں وہ چاہتے ہیں اسی طریقے سے ایک گڑا کھود کر کے وہاں ڈال دیتے ہیں. شاید آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے تو شاید دعا نہیں کرے کہ بھائی مجھے مدینہ شریف میں موت آئے یہ صورتحال وہ میت کے ساتھ کرتے ہیں, ان میں کوئی تخصیص نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو اب لوگ وہاں ہیں آپ کو تعجب ہوگا کہ دس ہزار سے زیادہ صاحب کرام جنت البقی میں اب یہ چودہ برس گزرنے کے بعد اللہ بہتر جانے ہو کون سی تہ میں ہوں گے ظاہر جب دن گزرتا تو زمین کی بلندی ہوتی چلی جاتی تو اس میں جب یہ انیس سو میں جب یہ سعودی حکومت آئی تو انہوں نے بلڈوزر کے ذریعے سے سارے قبرستان کو ملیا میٹ کر دیا سب پر بلڈوزر چلا دیے اور ٹیکٹر چلا دیے سب کو زمین بوس کر دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا روزہ بہت عمدہ تھا صحاب کرام اہل بی اتار ان کے روزے بہت شاندار بنے ہوئے کبھی آپ کو فرصت ہو تھا, ہم سے ملی ہمارے پاس اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے جنت مالا شریف کا بھی جنت البقی شریف کا بھی کہ وہ قبرستان کیس اب ان کو چاہیے تھا کہ اس جگہ کو وہ بڑھاتے رہتے جگہ کی تو کوئی کمی نہیں سعودی عرب میں کتنا بڑا سعودی عرب بھائی ایک طرف جنت البقی بڑھاتے دوسری طرف جو ہے وہ شہر کو بڑھاتے رہتے اگر اس کی آبادی زیادہ ہو جاتی تو وہاں بھی کرتے کہ وہ کہیں بھی انہوں نے گڑا کھودا اور میت کو دفنا دیا اور آپ وہاں جا بھی نہیں آپ کا کسی کا خدا انتقال ہو جائے تو آپ کو اوقاف کے حوالے کر دینی ہوتی میت بس آپ جائیے یہ آپ کا کام ہے نماز جنازہ پڑھیں مسجد نبوی حرم شریف اب آپ کا میت سے کوئی تعلق نہیں وہ لے جا کر کہ جہاں بھی کسی گڑے میں ڈال دیں قبر میں ڈال دیں آپ کا کوئی کام اس سے ہے ہی نہیں لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ جنت البقی میں جنت میں دفن ہوگا اس کو وہ فضیلت تو مل جائے گی کہ وہ جنت البقیہ جنت مالا میں ہے جو وہاں دفن ہونے کی وضیلت ہے وہ اس کو وہ پالے گا